غير المغضوب عليهم ولا الضالين ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلى الله على النبي لبنزيب آله صلى الله تعالى عليه وسلم و سلام یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ حمد و سلاب کے بعد معذان عین کرام رفیقان ملت تمام تعریف تمام محاسن و محامد اور تمام کرم صرف اور صرف اللہ وقت اللہ شریف کے لیے ہے حضرات محترم کل کے درس قرآن میں آپ حضرات میں سوریہ نور تک کی مالی تفسیر سماعت کی تھی آج ہمارے سامنے جو سورہ مبارکہ کا موضوع بحث ہے وہ ہے سورہ فرقان حضرات محترم یہ سورہ مبارکہ کا مکی ہے اور اس میں تقریباً چھ رکوع ہیں اس کے مضامین اسی طرح ہیں جو مکہ کی صورتوں کی ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت کی توحید کے دلائی افار کے اعتقاد شرک اور ان کے مغلزات اور ان کے بد اعمال کا ابتال اور ان کے تمام کے تمام گمان فاصدہ کا رد کیا جاتا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر خصوصاً اس ایک اعتراض کا جواب تفصیلی طور پر دیا گیا کہ مشیقین مکہ نے سرکاری ادوارم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ یہ قرآن مجید فقان حمید جس کو آپ بیان کرتے ہو یہ دراصل اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ آپ اپنی طرف سے بنا کر اس کو اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہو اور علیہ اللہ رضب کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتوں میں بڑے واضح انداز میں چاف فرما دیا کہ یہ وہی قرآن ہے جس کو ہم نے محمد عربی کے لیے ہے اور آپ کے قلب تفہیر کو اتارا ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے تو الگ اس سور مبارکہ کے اندر اسی گویا کے تمام واقعات اور ان کے تمام مغلذات کا اشتبام کرنے کے لئے اللہ رب العزت نے بے شمار آئےت کریمہ اس سورہ مبارک کے اندر بیان فرمائی تاکہ کفار کا ہر قسم سے جو اعتراض کیا جاتا ہے وہ بالکل گویا کے نصف نابود ہو کر رہ جائے ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اس کے بعد ہم آپ کی نامی سورہ شعرا ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس کے متعلق وہی مقیصورتوں کا انداز جو میں نے ابھی عرض کیا کفار کے تمام اعمال اور اعتقاد کا رد کیا جانا اور توحید کے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جانے حضرات ہوا کچھ اس طرح کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے شمار دفعہ جب کفار کے سامنے حق کو بیان کر دیا اور تمام واقعات کی تفصیل بیان کر دی نار جی اور جنت نعیم کی تمام تفصیل ان کے سامنے بیان کر دی گئی لیکن انہوں نے اپنی اس بات پر اڑے رہے اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا تو حضرات اگر اگرانی ہوا یوں کہ تبلیغ اسلام میں سرکار نے سرات و سلام پورا دن مصروف رہا کرتے تھے یعنی صبح سے لے کر شام سرکار علیہ سلا سلام کفار مکہ کو توحید کی دلائی اور ان کے تمام مقاصد سے آشنا کرانے کی کوشش کیا کرتے تھے اور جب رات کا وقت آ جاتا تو سرکار علیہ اللہ گویا کہ رات کو اللہ کی بارگاہ میں عبادت کیا کرتے اور قیام کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعائیں کیا کرتے اور حال یہ ہوتا سرکار علی سلاطلام کا اپنی امت مرحومہ سے محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا تھا کہ سرکار علی سلاطلام ان کی ہدایت کے لیے دعا کرتے کرتے آپ کے آنکھوں سے اپنے دل پر مسلط مت کیجئے ہاں اگر یہ آپ کے حق کی بات قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں عذاب نعین سے گویا کہ آراستہ کر دیں گے اور اگر یہ آپ کی تبلیغ شائستہ سے مستفید ہو جاتے ہیں تو حبیب یہ ان کے لیے بہتر ہے لیکن آپ اپنی طبیعت پر یہ نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا سرکار فرماتے ہیں اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا ہے موسا علیہ السلام کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو حضرات اگرانی ایسا نظر آتا ہے کن انبیاء کرام پر گویا کہ ظلم و ستم کے بال دہائے گئے اور یہ بات مسلم ہے اور ایمان ہے کہ واقعی میں ان انبیاء کرام کو بھی گویا کہ بہت پریشان کیا گیا لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورہ شعرا کے اندر سرکار کی ان تقاویز کا بیان ہے کہ سرکار اقبال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس قدر مشقت کے ساتھ دین کی خدمت مکہ کی سرزمین پر فرمائی اور حال ہاں یہ ہوتا سرکاری صلاحت وسلام جب وہ آپ کی تبلیف سے دور چلے جاتے تو سرام کا دل بھر رہا تھا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے اور اللہ رب العزت نے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ان تمام باتوں کی تفصیل ایک دفعہ دروازے اس کے بعد حضرت محترم سورہ نمل کی ابتدا ہوتی ہے <تصفح> یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے اور اس سورہ مبارکہ کے اندر سات رکوع ہیں اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیتیں مومنین کے لیے نماز کا قیام زکوٰۃ آخرت کا خیال اور ان کو اعمال کی تحصیل اعمال کو مزین کرنے کے طریقے اور اس کی ترغیب اللہ رب العزت نے شاع فرمائی اور اس سورہ نمل نمل کہتے ہیں عربی میں چونٹی گو تو یہ سورہ مبارکات حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ بڑے واضح طور مزین ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت داود علیہ السلام کے ساتھ زیادے ہیں حضرت داؤد کے ایک روایت میں آتا ہے کہ گیارہ بیٹے تھے ایک میں آتا ہے کہ بارہ بیٹے تھے خیر اس پر کوئی قول متفق نہیں لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹوں میں سے وہ بیٹے تھے کہ آپ کے بعد ان کو نبوت عطا ہوئی اور انہوں نے آپ کے دین کی اور آپ کی کتاب کی تبلیغ کی سلمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ کو اللہ رب العزت نے آسمانوں کی بادشاہی ہواؤں کی بادشاہی جنات کی بادشاہی پرندے چرند انسان تمام آپ کے مستقر کر دیے گئے تھے اور ہار یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے گویا کہ چڑیاؤں کی جناتوں کی ان تماموں کی زبانیں آپ کو سکھا دی تھی اور حضرت گرہن ہر بات کو آپ محسوس کر لیا کرتے تھے ہر بات کو آپ جان لیا کرتے تھے یہ بات جو سن جس نمل کے ساتھ گویا کے مشہور ہوئی ہے وہ اس طرح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک دفعہ اپنے تخت کو لے کر ہوا میں جنات آپ کے تخت کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جا رہے تھے گویا کہ تخت ہوا میں اڑ رہا تھا تو چونٹیوں کے کسی آپ علاقے سے گزرے جہاں پر چوٹیاں بہت زیادہ سی تو چونٹیوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ جناب تم ایسا کرو کہ اپنی غاروں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے تلبے تلے رون کے رکھ دے تو اب چوٹیاں یہاں پر کلام کر رہی تھی اور اللہ کے اس نبی نے آسمانوں پر ان کے گفتار کو سن لیا اب حضرت گرامی اللہ کے انبیاء اکرام کی سماعت کا عالم ہوتا ہے چونٹی کو اگر ہم کان کے قریب بھی رکھ دیں تو اس کی سماعت ہم نہیں سن سکتے لیکن اللہ کے پیارے ابھی فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی یاد میں غرق ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں میں اس کے کان بن, بن جاتا ہوں میں اس کی زبان بن جاتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں تو المختصر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز کو گویا کے آسمان پر سن لی اور آپ نے اپنے عرض کو یعنی اپنے اس تخت کو زمین کی طرف اتارا اور چونٹیوں سے مخاطب ہوئے تو اس واقعے کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ نمل ہوا ایک بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا کہ ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی اور آپ کو پتا ہے جب ہوا دے دی گئی تو اس کا یہی مطلب ہے کہ پوری دنیا کی بادشاہی دے دی گئی اس لیے کہ جب ہوا ہوگی تو بادل آئیں گے اور جب بادل آئیں گے تو بارش برسے گی اور جب بارش برسے گی تو اسے کھیت ہوگی کھیت ہوں گے ثمراٹ ہوں گے گویا کے زمینیں شراب ہوں گی اور اگر ہوا ہی نہ چلے بادل ہی نہ آئے پانی ہی نہ برسے تو حضرات گرامی دنیا والے کم سے کم حضرات گرامی اناج اور دنیا والے غذا کی لذتوں سے مستفید نہیں ہو سکتے اور ایک دنیا میں گویا کے حضرات گرامی اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں جی کہ جگہ پر کاٹ ہو جاتا ہے پانی نہیں ہوتا بارش کا نہیں ہوتا تو وہ علاقے والے گرامی ان کے سامنے صرف موت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اللہ العزت اصل پر حضرت سلیمان کے تابع ہو چکی تھی ہوا کو جہاں سلیمان علیہ السلام اشارہ فرماتے ہوا اس طرف جاتی تھی اور ہمارے مخالفین نے بھی یہاں پر یہ لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کو مالک بنایا اور مالکانہ اختیار عطا فرمائے تو میں نے کہا جب سلیمان علیہ السلام کے لیے مالک کا لفظ کہنا جائز ہے اور ان کے اختیارات کے لیے مالکانہ کا الفاظ کہنا جائز ہے تو یہ شعر میں کیا ممالک ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب اور محب نہیں کوئی میرا تیرا یعنی اعلیٰ حضرت فاطل بریوی نے جو آ... نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھی سیرت مبارکہ کی غمازی فرمائی ہے کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب تو گرامی اس شرۂ مبارکہ سے استقبال بڑے واضح طور پر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا تھا اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ سلیمان جہاں تُو حکم کرے گا جہاں تیرا امر ہوگا وہاں یہ ہوا چلے گی تو یہاں سے پتا چلا اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو کائنات کے مدبرات اور کائنات کی چیزوں پر گویا کہ کائنات کی چیزوں کو ان کے سامنے مسحت کر دیتا ہے اور ان کی بادشاہی گویا کہ اپنے پیارے محبوب بندوں کو عطا فرما دیتا ہے اب حضرت حضرات ہوا یوں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بھی بہت وسیع تھی جنات جن آپ کے تابع ہوا کرتے تھے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کسی نے خبر دی پرندوں میں سے کہ بلقیس نامی ایک عورت ہے اور اسے اپنے تخت پر بڑا گھمنڈ ہے اور اس کا تخت بڑا وسیع اور عریض ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دعوت اسلام دیں دعوت توحید دیں اور گویا کہ وہ ایمان کے زیور سے آرستہ ہو جائے دعوت ایمان اس تک پہنچائی جائے سلیمان علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو قبول کیا اور آپ نے اپنے ذہن میں یہ غور و خوص کیا کہ اگر میں ڈائریکٹ اس کو دعوت دوں گا تو اس نے اپنے تخت پر بڑا ناز ہے اس نے اپنے اپنی حکومت پر اس کو بڑا ناز ہے اس کو اپنے چھوٹے سے لشکر پر بڑا ناز ہے اگر میں اسے کہوں گا کہ دعوت ایمان میں آؤ تو وہ اپنے طاقت کی فخر میں اور غرور میں آ کر میری تبلیغ اور میرے دعوت کو ٹھکرا دے گی تو بہتر یہ ہے کہ جس چیز پر اس کو ناز ہے وہ چیز میں اپنے قبضے میں کر لوں تاکہ جب اس نے اس چیز کا سوال ہوگا اور وہ اپنے سے بڑا مسکو طاقتور سمجھے گی تو پھر جا کر وہ نفسیاتی طور پر میرے سامنے جھکے گی یہ انبیاء کرام کا طریقہ چلایا ہے اور میں نے ایسی بے شمار آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہے کہ انسان بہت خود گرد ہوتا ہے یہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں یہ جب اپنے سے زیادہ کسی کو طاقتور دیکھتا ہے تو اسی کے سامنے جھکتا ہے اور اللہ اپنے نبیوں کو طاقتور بنا کر بھیجتا ہے یہ تو الگ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی نفا نقستان کا مالک نہیں ہوتا میں نے کہا کہ نبی نفا نقصان کے مالک نہیں ہوتے تو مکہ میں کبھی سلام نہیں پھیلتا اس لیے کہ مکہ والے سے جو مانوش ہے وہ آپ کی قدرت اور آپ کے علم کو دیکھ کر وہ آپ کی قدرت اور آپ کے علم کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو آپ کی طرف راغب ہوئے ہیں وہ اس لیے کہ آپ علم طب کا ایک مقام تھا لوگ تو دوائیوں کے ذریعے کسی کو شفا دیا کرتے تھے آپ کا مقام یہ تھا کہ آپ انگوں کے چہروں پر ہاتھ رکھتے تو آگے آ جائے گی کسی تو آپ بتائیے کہ نبی کو اختیار نہ ملتا نبی کو کبھی طاقت نہ ملتی تو نبی کی نبوت لوگوں تک کہاں پہنچتی اس کی رکھا کے پیغام لوگوں تک کہاں پہنچتے تو حضرات حضرت سلیمان علیہ السلام بیت المقدس کے اندر ظہر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے نے سارے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد آپ نے ان سارے لوگوں کو درد دیا اور درد دینے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشاع فرمایا کو کہ تم میں سے کون ہے جو مجھے بلقیس کا وہ تخت اٹھا کر لے آئے میرے سامنے اس سے پہلے کہ وہ میری موتی اور فرمان بردار ہو جائے تو اب دیکھیے یہ جو بات ہے مثال کے طور پر آسان سے میں آپ کو بات دیتا ہوں کہ گلاس ہے اس میں پانی ہے اس کو آپ اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ جناب وہاں سے وہ گلاس اٹھا کر لے آئیے تو دیکھیے میں نے آپ سے مدد مانگی نا مدد مانگی لیکن کون سی مدد میں نے آپ سے مانگی کہ جو اسباب کے ذرائع میں تھے اور آپ کی طاقت میں تھی ٹھیک ہے تو ہمارے پڑوسی کہتے ہیں کہ جناب ایسی مدد جائز ہے جو انسان کے اختیار میں ہو یعنی جو اسباب کی دنیا میں ہو اور جو اسباب سے ماں ہو جس کو ما ہوکل اسباب کہتے ہیں ایسی مدد خدا کے علاوہ کسی سے مانگنا شرک ہے تو اس کی آسان کی مثال وہ خود یہ دیتے ہیں کہ جس طرح یہ گلاس میں پانی یہاں پر پڑا ہوا ہے آپ کسی سے کہ مجھے ذرا پانی دے دیجیے آپ کو پانی دے دیا تو یہ آپ نے مدد مانگی تو کہتے یہ مدد شرف نہیں ہے لیکن یہی گلاس دوسرے کمرے میں پڑا ہوا ہے اور آپ اس سے کہیے ہلنا جلنا نہیں گلاس لے آؤ تو کہا یہ کام خدا کا ہے کیونکہ اب وہ ہلے گا نہیں تو پہنچے گا کیسے اور جب پہنچے گا نہیں وہ گلاس لائے گا کیسے تو اب آپ نے اس کے لیے سے اور یہ معاف ہو پلس باب ہے اور جب یہ معاف ہو پلس باب ہے تو آپ انبیاء کے لیے اولیاء کے لیے ایسا قیدا رکھتے ہیں تو لہذا آپ مسلمان نہیں ہم نے کہا دیکھیے یہ عرش جو تھا گویا کہ دلکی کا تخت جو تھا یہ حضرت سلیمان کے گھر سے لے کر جو اس کے دلکی کے تخت کا مقام اور مسافت تھی وہ تقریباً تین مہینے کی تھی کتنے کی تین مہینے کی وہ فرماتے ہیں کہ وہ تخت 80 ڈز لمبا تھا اور چالیس ڈس چوڑا تھا اس میں گویا کہ ایک پوری دنیا آباد کر دی گئی تھی اور اس تخت کو دلکیش نے سات محلوں کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا اور ہر محل کے بعد تالا تھا اور ہر تالے کے بعد سپاہی کھڑے ہوئے تھے اب وہ تخت سات محلوں کے اندر یعنی ایک محل اس کے اندر ایک محل اس کے اندر ایک محل اس کے اندر ایک محل اس کے اندر ایک محل پھر اس کے اندر وہ تخت محفوظ تھا اور ہر دروازہ کا مغفل تھا دروازے پر تالا تھا اب دیکھیے یہ چیز لانا تو عقل محال ہے اگر سلیمان علیہ السلام کسی سے بھی کہیں تو کہنا چاہیے کہ جاؤ میں تمہیں دو تین سال کی مہلت دیتا ہوں جاؤ آرام سے تین مہینے کا سفر کرو خوب وہاں پر لڑائی کرو ان کو ختم کرو ان کو دشمنوں کو مارو پھر جا کے وہ تخت اپنے ساتھ ایسا کرنا کہ سو ڈیڑھ سو مزدور بھی لے جانا کیوں اس لیے کہ جب تخت اتنا بڑا ہے تو تم اس کو اٹھا کر کیسے لاؤ گے یہی کہنا چاہیے تھا یہ بات کہتے تو اسباب کی بات تھی تو سمجھ نہ آتی لیکن سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا اے میری جماعت والو تم مجھے وہ تخت لا کر دو اس سے پہلے کہ بلخیز خود میرے قدموں میں آ جائے تو حضرت ہمرات ہوا کیا جن کبھی کبلا ان تک مکام جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا حضور میں سب سے پہلے لے آ سکتا ہوں ظاہر سی بات ہے جن کی طاقت تو انسان سے زیادہ ہوتی ہے حضرت سلیمان نے کہا کتنی جلدی لاؤ گے کہا آپ اپنی نقش ختم نہیں کریں گے تخت آ جائے گا اب تین مہینے کی مسافت ہے اتنا وزنی تخت ہے ذرا توجہ رکھیے واقعے پر غور کیجیے وہ سات محلوں میں محفوظ ہے پھر فرماتے ہیں کہ جناب میں لے آؤں گا اور اتنی جلدی لے آؤں گا کہ جناب آپ اپنی نشیت کو ختم نہیں کریں گے تک آ جانا چاہیے چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت سلیمان ہیں ہاں ارے جناب وہ تخت کو دو تین سال میں آتا اور تم گویا کے جنگ گویا کے ساتھوں میں لا رہو تو بہتر یہ ہے کہ تم ہی لے آؤ لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قال سلیمان علیہ السلام کہتے کہ نہیں نہیں اس سے بھی جلدی کوئی لے کر آئے تم تو کہتے ہو کہ مجلس ختم ہوگی اور میں لاؤں گا یہ بات نہیں تم بیٹھ جاؤ تم میں سے اگر کوئی ایسا ہے جو کہے کہ میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا وہ ایک انسان کھڑا ہوا جس کا نام آصف تھا ان کے والد کرام نام برقیہ تھا اور وہ حضرت سلیمان السلام کے زمانے کے ولی تھے اور انہوں نے حضرت سلیمان سے جمعور کی کچھ تعلیم حاصل کی تھی وہ کھڑے ہوئے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ قولین وہ قول البی علم کتاب ہے تو وہ آدمی کھڑا ہوا کہ جس کو سلیمان السلام کی کتاب میں سے کچھ علم تھا اس نے کہا انا آتی کبھی میں نیا آؤں گا اس تخت کو ارے جناب جب چند ساتوں میں لا رہا ہے تو انسان کو کئی مہینوں میں لائے گا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں لاؤں گا سلیمان علیہ السلام نے فرمائد کپ پک لاؤ گے وہ کہا ترفق آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تک آ جائے گا آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے تک آئے گا میں کہتا ہوں جناب سلیمان علیہ السلام پر کیا فتوا لگا ہوگا اب دیکھیں سارے اسباب بھرے کے دھرے رہ گئے میں نے اسباب کو پہلے ذکر کیا کہ یہاں سے سواری پکڑتے تین مہینے کا سفر کرتے سفر کرنے کے بعد وہاں سے ان سے لڑائی کرتے ان کو قتل کرتے تالوں کو توڑتے پھر تخت کو لیتے سو ڈیڑھ سو مزدور لے جاتے تخت کو کندھے پر اٹھاتے پھر وہ قلعے سے نکلتے پھر وہ مہینہ کی مساوت پوری کرتی تو یہ اسباب تھے چلو یہ مدد کو تو آپ جائز کہو گے لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں ایسا نہیں ہی جلدی پہنچائے تو جن آپ کہتا حضور میں لاؤں گا کہا اس سے بھی پہلے لاؤ تو اس شخص نے کیا کہا آپ بن دن نے حضور میں لاتا ہوں اور کیسے لاتا ہوں یہ میری جسمانی طاقت نہیں یہ جو آپ سے علم سکھا ہے اس کی طاقت ہے جو آپ کے ٹکڑوں پر پلا ہوں اس کی طاقت ہے بند کر کے کھولئے اپنی آنکھوں کو بند کیا اور کھولا میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا ابھی آنکھ بند کر کے کھول لیجیے اور گھری میں دیکھیے سیکنڈ نہیں گزرے گا آپ کی پلک جھپک جائے گی ہر رات آنکھ بند کر کے کھل جائے گی سلیمان علی سلام نے آگ بند کر کے کھولی سختہ میں میں تھا گرامی قرآن اسی کو بیان کرتا ہے پھر حضرت کی بارگاہ میں اختیارات میرے حبیب کبریا کے زمانے کے ولی کی کرامت کی کیا بات ہوگی اگر ہم حضور کی کرامتوں کو بیان کریں تو آپ کے گلے میں باتیں اٹک جاتی ہیں تو میں پوچھتا ہوں یہ تو قرآن کی یہ آئے تو کرامت کے متعلق نسل قطعی ہے حضرت کی جس کے ہمارے درمیان معتدلی کے درمیان جو اہم فرق ہے اہل سنت احناف اور متدری کے درمیان اور تمام دنیا کے مسلمان اور تمام دنیا کے اربا چاروں پر متفق ہے اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اولیاء کی کرامت فرق ہے اس لیے کہ دیکھیے اس نے آگ بند کر کے کھولنے کی ساتھ مانگی اور حضرت سلیمان نے جب اپنی آنکھوں کو بند کر کے کھولا تو تخت سامنے موجود تھا میں اس کی تشریح کروں تو قابل گرفت ہوتا ہوں اٹھائیے انور شاہ کشمیری صاحب کو پرنسپل آف دیوبند وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آصف بن برخیہ کوئی وہاں پہنچ تھوڑی کہتے ہیں. اگر وہاں پہنچتے تو وہ سفر ہی تین مہینے کا تھا وہ وہاں پہنچتے ہی تو سفر تین مہینے کا تھا اب تین مہینے کا سفر میں جاتے تو آنکھ بند کر کے کیا بندہ پوری زندگی کھولے اگرانی تو آنکھ جھپکنے کی بات کیا ہے تو کا پھر ہوا کیا کہا دیکھیے اللہ رب العزت کن کا بابشاہ وہ کسی چیز کو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی تو اللہ جس بندے کو اپنے لیے چاہ لیتا ہے پسند فرما لیتا ہے اس کو کن کے تصرفات اختیار کر دیتا ہے جب وہ भी کسی چیز کو کہتا ہے ہو تو وہ ہو جاتی ہے میں نہیں کہتا ہم رات گرانی کے پرنسپل لکھتے ہیں کہ آصف بن برخیا وہاں تک پہنچے نہ تھے بلکہ تخت کو کہا آپ تو آ گیا تخت کو کہا آپ آ گیا میں نے کہا لو آپ تو یوں ہی تبلیغی گویا کہ گروہ میں پھر رہے ہو کم سے کم اپنے علماء کی باتوں کو سن لیتے تو میں کہتا ہوں کہ کبھی اہل سن پر سارا کرتے تھوڑا اکلے اسی کیجیے تعصب کے عین کو اتاریے تعصب کے گویا کے جامع کو اتار کر اپنے اوپر حقانیت کے جامع کو ملوث کیجیے اور حقانیت سے دیکھیے الحمدللہ اہل سنت تو واحد وہ مذہب ہے کہ جس کی مثال آفتاب کی طرح ہے حضرت اگرانی اگر اس کو پیالے میں رکھو تو یہ وہاں بھی چمکے گا اس کو مکے میں رکھو وہاں بھی چمکے گا اس کو آنکھوں میں رکھو وہاں بھی چمکے گا تو یہ مسئلہ کہ اہل سنت حضرات اگرانی اپنے بھی تعریف کر رہے ہیں اور برے بھی مخالف بھی اس کی تعریف کر رہے ہیں اور دو مثالیں اور پیش کی ہیں جس کو میں پیش کرتا ہوں ان شاہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ علامہ جانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں نے ان کو دعوت دی اور مریدوں نے آپس میں میٹنگ کی طرح دیکھے تو صحیح پیر کیسا ہے تو یہ بہت گندی عادت ہے کہ جو مرید اپنے پیر کو جانچنے کے لیے پھرے اس لیے آلہ حدت فادل برحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جو شخص ایک پیر کو چھوڑ کر دوسرے پیر کو پکڑے دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے پیر کو پکڑے فرمایا اس کا ایمان خاتمہ بالخیر خاتمہ ایمان کے ساتھ نہ ہونے کا خطرہ کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہے اور یہی بات احمد مشترین کے لیے کبھی وہ ہنسی بن جائے کبھی وہ شابی بن جائے کبھی مالکی بن جائے تو یہ واحد اس کے لیے بھی ہے تو حضرات سنیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ جانی رحمتہ اللہ علیہ کے مریدوں نے مشورہ کیا کہ ذرا دیکھیں کہ ہمارے پیر صاحب فن ولایت میں مضبوط ہیں کہ نہیں مریضوں نے کہا چلو صحیح ہے ایک مردار مرضی لے آئے مریضی سڑک سے اٹھا کر اس کا فائن بنایا سالن بنا کر حضرت علامہ جانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آ جاؤ آپ کو دعوت تھی پیر صاحب تشریف لے آئے دستخان بھج گیا پیالے میں لا کر سالن رکھا گیا کہا کھائیے ہو میں نہیں کھاتا ہوں کہ میں نہیں کھاتا ہوں کہا کیا چاہیے حضور کا وہ جس ہانڈی میں کھانا بنا اس ہانڈی کو لاؤ جب ہانڈی لائے گئی تو علامہ جب میں نہیں لکھتا انور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جناب علامہ جانی رحمت اللہ علیہ نے اس پیالے کو اٹھا کر اس ہانڈی میں خالی کیا اور ہانڈی پر ہاتھ رکھ کر کہا ہم دیکھ میں مرغی کوکو کرتے باہر آ حانی یہی بات اگر میں اپنی اگر حضرات مظلوم ہو کر گویا حبیبیہ کے نمبر پر یہ بات بیان کر دوں تو باہر جا کر کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بات اکل کو سوٹ نہیں ہوتی یہ بات تو ہم تقریب نہیں کرتے تو میں چاہتا ہوں کہ جس سب نے مجھے شمار کیا جاتا ہے تو گرو کو کر دیا جائے تاکہ پتا چل جائے اور دوبارہ آئی تو اچھا کھانا تلاؤ فرما رہے اور وہ بچہ روٹی کھا رہا ہے کہ میں تو آپ کی بڑی ماننے والی ہوں میں نے اپنا بچہ آپ کے پاس چھوڑا تھا کہ آپ اس کو گویا کی صحیح خدمت کریں گے اور ابھی یہ روٹی کھا رہا ہے سوگی اور گویا کہ آپ جو ہے کہ اچھا کھانا کھا رہے آپ نے اس عورت کے طرح مسکرا کر فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ یہ روٹی کھا رہا ہے تو اس مقام پر پہنچے گا اور اگر تم مجھ سے کہتی ہو کہ جناب میں مرغی کا گوشت کھا رہا ہوں تو یہ کس طرح ہے تو آپ نے ساری ہڈیوں کو جمع کیا تا دیکھو ماں میں نے مرغی کھائی ہے یہ ہڈیاں ہیں اور ہڈی پر ہاتھ رکھا میں نہیں نکتا انور شاہ لکھتے ہیں ابن حجر مکی مکہ مکرمہ کے مفتی ہے آزم جنہوں نے اٹھارہ سال مکہ مکرمہ میں اس بات کی مسل سنبھالا آج کل کے مکہ کے مفتی نہیں حضرت گرانی آج سے چھ سو سال پرانے بروک اپنی کتاب فتح حدیث سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جی نے مرغی کی ہڈی پر ہاتھ رکھا اور سے مرغی زندہ ہوگی. تو قرانی, یہی بات اللہ حرد ان پیاروں کو کن کے واقعے سے حضرت علیہ السلام کے واقعے سے اس کی دلیل بنتی ہے تو حضرت منوان لیا تو بالکس ایمان لانے پر مجبور ہو گئی تو حضرت یہ وہ واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر جس کی تفسیر کو بیان کیا گیا ایک دفعہ دل کے پاس کر لیجیے پھر اس میں کافروں کے ایک عمل کو بیان کیا گیا کہ جو سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو حق بات کی تعلیم دیتے اور ان کو سمجھاتے ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی اور وہ سرکار علیہ السلاط السلام کے سامنے گویا کہ اکڑ جاتے اور سرکار علیہ السلاط وسلام کے منہ پھیر کر نکل جاتے تو اللہ رب العزت نے اشاع سمایا حبیب انتسم الموتا حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے غلطم السمت جوہ اور نہ تمہارے سنائے سے یہ بہرے پکار سن سکتے ہیں ایزاب اللہ و جب یہ آپ کے سامنے پیٹھ دکھا کر چلے جاتے ہیں اور حبیب یہ سن لیجیے ان مسلمون ہاں ہاں آپ کی پکار تو وہ سنتا ہے جو مسلمان ہے تو دیکھیے یہاں پر قرآن کی آئے ہے انک لا تسم المتا بعض لوگوں نے قرآن سمجھنے کا دعویٰ کیا اور کہا دیکھیے یہاں پر قرآن کہ انقلا تسمتا ہم سے کہتے ہیں موتا کس کو کہتے ہیں ہم نے کہا مردے کو کا قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے کیا کہتے ہم سے مردے نہیں سنتے میں نے کہا کہاں پر ہے کہا دیکھو قرآن کہنا سورہ نمل ہے ان نقلاۃ محتا مردے نہیں سنتے ہم نے کہا خدا کا خوف کرو اس مردے سے مراد کے قبر والے مردے ہیں اس مردے سے مراد کا وہ ہیں جس کے جسم کے روح نکل جائے بولے ہاں ہاں ہا. آپ قبروں پر جا کر سلام کرو تب بھی اس گویا کہ قرآن سے ممانت ہو جاتی ہے آپ ولیوں کی حیات کا رکھتے ہو آپ نبیوں کی حیات کا رکھتے ہو, آپ حیات کا عقیدہ, رکھتے ہو. آپ یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ نبی قبر پکار سن رہا है. لیکن قرآن کہتا ہے ان لاس میں ہوتا مردے نہیں سنتے میں نے کہا خدا را قرآن پر ذاتی مت کرو لوگوں کو گمراہ مت کرو قرآن کی پوری آیت کرو اگر اس آئت سے مراد اگر مردہ لوگ ہیں تو مردہ کبھی آپ کو پیٹ دکھا کر بھاگ سکتا ہے بتائیے بھاگ سکتا ہے قرآن پورا پڑھیے تو اللہ فرما کلاس مؤتا ولاسم سمت دعا والدین حبیب آپ ان مردوں کو نہیں سناتے بلکہ جب آپ ان مردوں کو سناتے ہو نا تو یہ آپ کو پیر دکھا کر بھاگ جاتے ہیں تو وہاں پر زندہ کافر کا مردہ کہا گیا وہاں پر زندہ کافر کو مردہ کہا گیا ہے اور جناب شیخ القرآن صاحب نے قرآن کیا سمجھا کہ موتا سے مراد کہ جناب جو مرے ہوئے لوگ ہیں تو حضرات ایسی بات نہیں اگر چلو یہ بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس سے مراد مرے ہوئے لوگ ہیں تو قرآن نے آگے تشریح کر دیا حبیب ہاں ان تُنی ہو سناتا ہے نیا جو مسلمان ہے ان کو آپ سناتے ہو تو اگر یہاں پہ یہ کہا جائے کہ موتا سے مراد قبر والے ہیں تو اللہ نے آگے فصل کر دیا کہ مرے ہوئے مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے لیکن مرا ہوا مردہ اگر مسلمان ہے تو وہ سنتا ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا انتشن اللہ مینو بھی آیا تین تو مسلمون حبیب ہاں آپ کی پکار وہ سنتا ہے جو آپ کی نشانیوں پر ایمان لاتا ہے اور وہ کون ہے تو اللہ فرماتا فرما فرم مسلم وہ مسلمان ہے اسی طرح ہم محترم ایک بات یہاں پر میں اور عرض کرتا چلوں کہ قرآن کی دوسری ایک ہے ان کا میتل وہ انتون اس آیت سے استدال دیا جاتا ہے کہ سرکار اصلاحات اسلام کی حیات ثابت نہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے ان کا میتل وہ ان <مَيَّتُون> کہ بے شک آپ نے بھی انتقال کرنا ہے اور ان لوگوں نے بھی انتقال کرنا ہے پتا چڑا کوئی قبر میں زندہ نہیں میں نے کہا یہاں تو صرف یہی ہے کہ آپ کو بھی موت آنی ہے ان کو بھی موت آنی ہے اس آیت میں یہ کہاں پر ہے کہ آپ انتقال کے بعد نہیں سن سکتے مطلب دعوی جیسا ہو دلیل ویسی ہونی چاہیے اور الحمدللہ یہ اہل سنت کا پورا امتیاز ہے ہمارا مخالف جب بھی مناظرے میں آیا ہے تو دعوے پر دلیل کبھی نہیں پیش کی دعویٰ تھا کہ قبر میں نبی نہیں سنتا اور دلیل کیا ہے ان کا میتن وہ انتہی آپ نے بھی گویا کہ انتقال کرنا ہے اور ان کافروں میں بھی انتقال کرنا ہے میرے کا بحث اور مناظرہ انتقال پر نہیں ہو رہا بحث ہو رہی ہے کہ قبر میں نبی سنتا کہ نہیں سنتا دعویٰ تھا قبر میں سننے کا دلیل دی انتقال کی تو کس نے انکار کیا سرکار کیا کہ روح مبارک کو آپ کے جسم سے نہیں نکالا گیا اس کا تو اختلاف ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آیا اللہ رب الت نے نہیں اور اس کا وعدہ بیان ہے قرآن کہتا ہے بلا تقولی سبیل اللہ اموات بلاؤ ولا کل کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائے انہیں مردہ مردہ مت کہو میں آپ سے پوچھتا ہوں جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں انہیں ہم مردہ نہیں کہتے جن کی موت اللہ کی راہ میں ہوتی ہے ہم انہیں مردہ نہیں کہتے اور جس ندی کا آنا اللہ کی راہ میں اللہ کے راہ میں جاگنا اللہ کی راہ میں سونا اللہ کی راہ میں وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے اور میرے نبی جب تو فرماتے ہیں کہ آپ کے سامنے گزری حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملات کیا ہوئے اور بیت المقب کے اندر اللہ اللہ کے نبی نے سارے کرام سے ملاقاتیں کی اگر موت کا نام موت کا نام گویا کہ فنا ہو جانا ہے تو اس کی تشریح میں نے حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعے میں کی تھی کہ موت کا معنی فنا ہونا نہیں ہے حضرت اگرانی حیات کا معنی کویا کہ بالکل زندہ ہونا نہیں ہے بلکہ موت کا معنی کیا ہے موت کا معنی ہے حقیقی معنی کہ کسی شے کے اندر سے سننے کی طاقت ختم ہو جائے کسی شے کے اندر سے سمجھنے کی طاقت ختم ہو جائے کسی شے کے اندر سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو جائے یعنی یہ کہ قوت حفظ جس کی ختم ہو جائے وہ موت اور جس کے اندر قوت حص موجود ہو وہ حیات تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سرکار کی روح جب نکالی گئی تو آپ کے اندر سے قوت حص ختم کر دی گئی تاکہ پتا چل جائے آپ بندے ہیں خدا نہیں آپ بندے ہیں خدا نہیں اس کے بعد قوت ہس دی گئی آج بھی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبی پاک درود نہیں پڑھتے لیکن ان کا یہ عقیدہ تو ہے کہ فرشتے سرکار کی قبر میں گویا کے آپ پر درود بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور آپ کے فلاں غلام نے فلاں شہر میں فلاں وقت میں آپ پر درد پڑھا ہے اور آج آپ کی امتی نے اتنی نیکیاں کی ہیں آج آپ کے امتی نے اللہ اتنی برائیاں کی ہیں تو میں کہتا ہوں جس کے اندر سمجھنے کی طاقت نہ ہو جس کے اندر دیکھنے کی طاقت نہ ہو جس کے اندر بولنے کی طاقت نہ ہو جس کے اندر سننے کی طاقت نہ ہو اس پر درود پڑھنے کا فائدہ کیا ہے اس پر گویا کے فرشتے عمال کرے وہ ہے کیا؟ سارے اس بات کرتے ہیں کہ سرکار زندہ ہے زندہ کا معنی یہ نہیں کہ اس کے میں روح ہونا ضروری ہے, ہے, ہے عربی میں حیات عربی ڈکشنری میں اس کو کہا جاتا ہے جس کے اندر قوت قوت ارادہ ہونے کی طاقت ہو جس کے اندر دیکھنے کی طاقت ہو جس کے اندر سمجھنے کی طاقت ہو, کی طاقت ہو اس کا مانا ہے حیات لیکن آج لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ جس کے اندر روح ہے وہ حیات اور جس سے رو نکلی وہ بہت تو حضرات گرانی ایسا مفہوم نہ تو قرآن نے بتایا ہے اور ایسا مفہوم نہ تو حدیث نے بتایا ہے اور اس آیت کریمہ کی تشریح ضروری تھی جو ہر جگہ پر حضرت گرامی اس پر پوسٹر بنا کر جگہ جگہ پر لگایا جاتا ہے دیکھو قرآن کہتا ہے مردے نہیں سنتے ان کا میں نے کا کم سے کم بخاری پڑھ لیتے اور کبھی شدہ بدر پر میں نے ارض کیا تھا کہ سرکار ابو جہل کی لاش پر پہنچے ابلی الدین مغیرہ کی لاش پر پہنچے حضرات گرانی دیگر اور کی لاش पर پہنچے اور وہاں پر سرکار Tukum, fala, اللہ کے رسول وعدہ کیا؟ تو حضرت عمر نے کیا رسول اللہ. آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جن کے جسم میں رو نہیں تو سرکار نے مردہ سن رہا اور بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے چلنے والوں کی قدموں کی آواز سنتا ہے سرکار فرماتے قبروں کی زارت کیا کرو ظور واطو ہوں وسلم جامع مستفر کی مرحو حدیث ہے کہ آیا کرو زارت کیا کرو ان کو سلام کیا کرو رب کعبہ کی قسم جس نے مجھے ندی بنا کر بھیجا ہے جب تم ان کی قبروں پر آ کر سلام کرتے ہو تو یہ تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو جب میرے نبی نے کہہ دیا بولے ہم نہیں سن سکتے میں نے کہا اگر تو مسلمان ہے تو مسلمان عقل کو بیچ میں نہیں آتا نبی کے قول کو دیکھتا ہے سرکار نے کہہ دیا جواب دیتے ہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے ہم کہیں گے دیتے ہیں, کیونکہ چہنے والا ہمارا نبی ہے جس کا حکمت سے نہیں, ہمیں نظر نہیں آتا تو جو چیز نظر نہیں آئی ہم اس کا انکار نہیں کہہ سکتے ہمارے کرامن ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے ہماری حفاظت کے لئے فرشتے ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے خدا ہے ہم نہیں دیکھ سکتے تو کیا اس کا انکار کر دیا جائے گا نہیں کرامن کاتیبین کو ہم مانتے ہیں کیونکہ رسول اللہ نے کہا آگے پیچھے ہمارے ساتھ رحمت کے فرشتے چلتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے مسلمان کی حفاظت کے لیے ہم مانتے ہیں اور مولی صاحب نمبر پر تو بڑے فضائد اور لوگوں کے سامنے حدیثیں بھی سناتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں کیا اس فرشتے کو کسی نے دیکھا ہے اللہ ہے غائب ہے اور اللہ خود کہتا ہے ان وہ لوگ جو مجھے دیکھتے نہیں پھر بھی مجھے مانتے ہیں ابھی وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں پھر بھی مجھے درتے ہیں تو ابھی ان سے کہہ دو کہ میں نے بخش دیا ہے تو اگر آپ کہنے ضروری نہیں کہ جو چیز نظر نہ آئے اور وہ ہونا اس لیے فاضل بریلی کہتے ہیں تو زندہ ہے ولّہ تو زندہ ہے بل میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یہ تو قصور میری آنکھوں کا ہے قصور آپ کی غیرت کا نہیں ہے اگر واقعی میں میری آنکھوں میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے میرے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو جائے تو یہ دل ہی سرکار کا آئنا بن جائے گا تو سرکار کو دیکھنے کی ضرورت کیا اسی دل میں آپ کی تصویر ہوگی جب بات وہی ہے جس کو علما نے بیان فرمایا کہ علامہ سید محمود عاروسی کہتے ہیں تفویر روح بیان کے اندر کہ حضرت شیخ ابوالعباس آپ آب ایک مرید نے کہا حضور میرے سے مسافتہ تو کریں تو انہوں نے کہا میں مسافر نہیں کرتا پھر آپ نے پوچھا ذرائع بتاؤ کہ تم مجھ سے مسافر کی خواہش کیوں کرتے ہو تو کہا میں اس لیے مسافر کی خواہش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ اس ہاتھ سے بڑے بڑے بزرگوں سے ہاتھ ملایا ہے آپ کے شیخ بڑے بزرگ تھے ان کے شیخ بڑے بزرگ تھے تو میں اس لیے پوچھوں برکت کے لیے آپ کے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں میں نہیں لکھتا حضرت اگرانی سید محمود آلوسی رحمت اللہ لکھتے ہیں کہ شیخ ابو اباس نے کہا خدا کی قسم یہ ہاتھ رسول اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں لے آئی نہیں اور کہا رب نے صحبہ کی قسم آگ بند کر کے کھولوں حبیب کو نہ دیکھوں تو اپنے آپ کو مسلمان میں چھوڑ تو حضرات اگرانی یہ وقیدہ ہے پہلے آنکھوں میں وہ طاقت پیدا ہو دل میں وہ سرول پیدا ہو وہ کیفیت پیدا ہو تو حضرت اگرامی مدی نے جانے کی ضرورت نہیں سرکار کو جہاں دیکھو گے سرکار کو پاؤ گے دعا کیجئے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ان تمام مقاصد حسنا سے اپنی ملائے کریم ہمیں مستفیض سننا مولائے کریم ہمارے جملہ مقاصد کو اپنی مارگنشن سے مقبول اتا فرما جو قرآن کریم کے آئے مبارکہ کے خلاف کیجیے سلیمان کے ذکر پاک کو کیا گیا ان مولانا کریم ان بزرگ اور بامعتبر ہستیوں کی برکت سے دعا کرتے ہیں مولائے کریم حاضر مجلس کے تمام جائز کو اپنی میں قبول قرآن کی صحیح روح سے ہمیں آسنائی طا فرما قرآن کے صحیح مسئلے کو سمجھنے کی توفیق طافا کے پیغام کو کائنات کے گوشے گوشے میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما مولائے کریم ہماری آنے والی نسل در نسل کو تیرے یاد میں تیرے محبوب کی یاد میں مچلنے کی توفیق عطا فرما، ہر قسم کے بد مذہبوں سے ہمیں بھی ہماری آنے والی اولاد کو مولا کریم محفوظ فرماس پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کے وہ فاجر گیا ہم سیاہ کاروں پہ بھی رب پیشے محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو واخر دادا الحمدللہ رب ضرور